آگے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رابط تقاصر فنائے عالم کے بعد تزہد عی دنیا کا ذکر خلاصہ مرض علاج مرض اور تخویف و او دوسرا خلاصہ اس کا ہے زاجر شکو زاجر تقویف و کروی الحاق سر حتٰ المقابر موضوع صورت کا ہے من منت دنیا موضوع صورت تزہین من دنیا دنیا سے بے رغبت کرنا ادھر بھی میرے عزیز الحاق متقاصر یہ بیان مرض ہے غافل کر دیا تم کو بہتاد کی ہرس نے حضرت شاہب القادر مانا کرتا ہے بہتاد کی ہرس نے تقاصر کا مانا بہتاد کی ہرس غافل کر دیا تم کو بہتاد کی ہرس نے کیا مانا بہت تو بہت تو مکان بہت ملنے بہت باغ بہت پیسہ بہت کپڑے بہت ہر چیز بہت غافل کر دیا تم کو بہتاد کی ہرس نے حتہ زر یہ بیان کیا تھا جی تھا نا کہ غافل کر دیا تم کو حت سر تم اور مقابر یہ امتداد مرض ہے کہ مرض بڑی لمبی چلی گی موت تک پہلے بیان نے مرد تھا اب امتداد مرد ہے یہ بیماری جو ہے نا حب دنیا کی اور اس کی وجہ سے غفلات امتداد مرض یہاں تک کہ چلے گئے تم قبروں کے مر جاتے ہو مولانا سادی فرماتے ہیں گفت چش میں تنگ دنیا دارا یا کنات پور پند یا خا کے گوائے دنیا دار جب کبر میں جائے گا نا مٹی کے اندر اس وقت اس کا حرص ختم ہوگا پہلے نہیں ختم ہو سکتا یہ امتداد مرض لکھا ہے ایک معنی دوسرا معنی یہ ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ عرب کے دو قبائل میں کوئی جھگڑا پیدا ہوا انہوں نے کہا ہمارے اپرادھ زیادہ ہیں دوسرے قبیلے نے کیا کہا ہمارے افراد زیادہ ہیں تو ایک قبیلے کے افراد بڑھ گئے دوسرے کے کم ہو انہوں نے کہا چلو جی قبریں قبرے, قبرے دیکھے کیا قبروں کی شمار بھی کریں کہ قبروں میں کس کے مردے زیادہ ہیں یا کم ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا غافل کر دیا تم کو بہتاد نے یہاں تک کہ زیارت تھی تم نے قبروں کی قبروں والوں کی بھی لسٹیں بنانی شروع کر دیں کہ ہمارے اہل قبور کتنے ہیں ان کے کتنے ہیں میں کلو پتہ لمون یہ علاج مرض بیان مرض آگیا گیا امتداد مرض آ گیا کہ جی علاج مرض وہی ہے قبر اور آخرت کا فکر کرو قبر کا فکر کرو اور آخرت کا فکر کلہ ہر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا صوفال مون ان قریب جان لو گے تم قبر میں جاتے ہیں سم کلّا صوف تال آگے کلّا کو ردیا بنا سکتے ہو حق کا بھی پھر پختہ بات ہے ان قریب جان لو گشر کے اندر کلّا لو تالمون پختہ بات ہے کہ اگر جانتے تم جاننا یقین کا تم یقینی طور پہ جانتے کہ دنیا کا ہے جی پانی کچھی نہیں ہے تو لما الحق متقا ایک یہ کل لال علم یقین یہ شرط ہے سمجھے اس کی جزا معذوف ہے لما الحق متقا سر یہ لبن اس کی جگہ نہیں ہے جگہ معذوف ہے لما الحق متقا اگر تمہیں علم میں یقین ہو جاتا کہ دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے تو یہ تقاصر تمہیں غافل نہ کرتا سمجھی بات اجدا معذوف ہے آگے لا تارا بننا جہیم الہدہ ہے تخویف و خروی لا تارا سے پہلے قسم معذوف ہے قسم اللہ کی البت ضرور دیکھو گے تم جہنم کو پھر ضرور دیکھو گے اس کو عین ال یقین کی آنکھ سے سم ملا تو سالون پھر ضرور سوال کیے جاؤ گے اس دن نیمتوں کے بارے میں یہ جو نعمتیں کھا رہے ہو نا اللہ ایک ایک کر کے پوچھے گا بھائی دیکھو یہاں دو چیزیں ہیں علم الیقین یقین ہے آگے کیا ہے عین الیقین یقین اور تیسرا ہے حق القین کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو استدلال سے معلوم ہو جائے کہ آگ جلاتی ہے آپ کو دیکھو نہیں دلیل سے معلوم ہو جائے کہ آگ جلاتی ہے اس کا نام کیا ہے علم ال پھر آنکھ سے دیکھ لو کہ آگ کسی کو جلا رہی ہے یہ کیا ہوگا این ال پھر اپنی انگلی آگ میں ڈالو تمہاری انگلی کو آگ جلائے یہ کیا ہو جائے گا حق کو یقین اپنے ساتھ معاملہ ہو سمجھے جی